اشدہ و اشدو ر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 اللہ على محمد آل محمد کما صلی تعلی حميد مجيد اللهم حمیدم على محمد, محمد. حمیدم مجید, آل حمید مجید. اللہ ربنا في الدنيا حسن وف اللہ خیر حسن تم وکین ربنا کا رحما رشا لا ادا سب کام آمین الحمد للہ آج سترہ دسمبر دو کو سنڈے کے دن ہماری یہ پران کلاس نمبر ون سیونٹی ایک سو ستر نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ تعالی ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس سے اسٹارٹ لیں گے یہ بڑی مشہور آیت ہے انسان کی شیطان کے ساتھ آخری ملاقات جو ہونے والی ہے اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر اور کہے گا شیطان قیامت کے دن جب کہ سب کا فیصلہ ہو چکے گا یعنی جنتی جنت میں پہنچ گئے جہنمی جہنم میں چلے گئے اللہ تعالی کی طرف سے الٹیمیٹ ڈسین ہو گیا اس کے بعد شیطان بھی اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا اندا کم حق دیکھو بے شک اللہ تعالی نے جو وعدہ تم سے کیا تھا دنیا میں وہ تو تھا سچا وعدہ کیا وعدہ تھا کہ جو میرے نبیوں کی پیروی کرے گا میں اسے ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کروں گا اور جو امبیا کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ الٹیمیٹلی جہنم کی آگ ہونے والی ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللهم اجرنا من النار۔ اللهم انا نسالک جنۃ الفردوس آمین مع نبیہینا والصدیقین والشهداء والصالحین آمین۔ تو شیطان کہے گا دیکھو اب تو حق واز ہو چکے ہے۔ بیشک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دیا۔ جو جنتیوں کے حق میں وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے حق میں وہ بھی درست ثابت ہو گیا۔ اور جو جہنمیوں کے لیے اہل کفر کے لیے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا واٹ تو اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا دنیا میں لمبی امیدیں دلائی ہوئی تھی ایک تو ڈائریکٹلی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ایک وہ جو اہل ایمان میں سے ہو یا اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا ایک نہ ایک دن اور یوں انسان دنیا سے اچانک اچک لیا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آتا کہ جب وہ واقعتا اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر زندگی کو بسر کرے تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے اس کو دلاتا ہے ایک اور وعدہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رہی میں معاف کر دے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے سب کو چھوڑ دینا ہے دیکھو کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے یہ تو اللہ تعالی کی رحمت کے بھی خلاف ہے یہ بھی شیطان نے جھوٹے وعدے دلائے میں یہ جھوٹے اور فراڈ پہ مبنی وعدے اس لیے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ تعالی کی طرف سے اپنی کتابوں میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک نہیں پہنچائے گی قرآن کا مقدمہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے اور جو لوگ پہلی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اپنی نیٹو لینگویج کے اندر وہ کہتے ہیں یہ تو کتاب بعد ہی کچھ اور کر رہی ہے اس کا کانفیڈنس لیول ہی بہت ہائی ہے اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ کتاب ہے کوئی لگی لپٹی بات نہیں ڈائریکٹلی ہے کہ مانو گے بچ جاؤ گے نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے لیکن شیطان پھر جو غلط امیدیں لوگوں کو دلاتا ہے اور یہ امید کبھی وہ شخص نہیں اس کے پیچھے چلے گا اس جالی اور جھوٹی امید کے پیچھے جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے اللہ یہ کہ کوئی آنکھیں بند کر لے ورنہ قرآن کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اس ریزلٹ پہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالی نے سب کچھ اوڑی دینا ہے قرآن میں جو اللہ تعالی کا مزاج بیان ہوا ہے وہ تو سختی والا ہے سیدھی سی بات ہے وہاں تو آپ کہیں بھی باطل کو داخل نہیں کر سکتے بالکل ٹو پلس ٹو از ٹو فور والی بات ہوئی ہے کہ مانو گے تو جنت ملے گی نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے یہ تھوڑی بہت جو گنجائشیں نکلتی ہیں وہ بھی احادیث میں نکلتی ہیں وہ بھی کسی درجے میں جو پبلک کے اندر دین چل رہا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے تو یہ شیطان جو لمبی لمبی امیدیں دلاتا تھا تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا تو آج میں وہ ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں کہ لو جی میں مکر گئے جے اپنے وعدے تو وہ تمام جھوٹی امیدیں جو میں نے تمہیں دلائی بھی تھی آج میں اس کے خلاف چلتا ہوں انہی امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے اب یہ باتیں کیا صحابہ اکرام کو آل بیت کو نہیں پتا تھی لیکن ان کی زندگیاں تو خوف خدا سے عبارت ہیں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سختی کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا ہے وہ تو بالکل ون سائڈڈ مقدمہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اپنے مال زکت ادا کرنا اللہ کا حق جو ہے وہ دینا مالک غنیمت میں خرد برد نہ کرنا بیت المال کے اندر بیمانی نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کی گردن پہ اونٹ سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے دنیا میں جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا کہ نبی الاسلام نے مختلف چیزیں گنوائی کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو آپ حیران ہوں گے جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ بیج لگایا ہوتا تھا اگسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے اور جس حدیث سے یہ جملہ نکالا ہوا اس حدیث میں تو یہ کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے اور رسول اللہ کیا کہیں گے میں نے دنیا میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا بالکل الٹ چل رہا ہے پھر بخاری مسلم میں وہ مشہور زمانہ حدیث جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شو میں فرمایا نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ تو نبی اسلام نے ایک ایک رشتہ دار کو بلایا اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی پھوپی سفیا میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو وہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے یعنی دنیا میں میں اس کا مالک ہوں لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا حالانکہ سیدہ فاطمہ ڈیفینیٹلی جنتی عورتوں کی سردار ہیں بیسکلی ان کو سینٹرڈ کر کے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر کوئی فراڈیا آپ کو یہ کہے کہ میرے سلسلے میں بیت ہو جاؤ میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تو آپ نے سمجھ لانا ہے کہ ایک کہانی ہے بالکل اس لیے روی رستام نے یہ بتایا پھر صحیح مسلم عدیث ہے جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا ہاں اگر جس کے امال درست ہے پھر اسے فائدہ ہو سکتا ہے نسبت کا حسن حسینی جنتی نوجوانوں کے سردار ہے نبی السلام کی بیٹی ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن یہ صرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہے امال بھی ایسے دوسری طرف نو اسلام کا بیٹا نسبت کوئی کام نہیں آئی کیونکہ اس کے کی عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا نا میں تو آج اعلان برات کر رہا ہوں تم سے یعنی دیکھے ٹائم پہ آ کے وہ دھوکہ دے جائے گا ہمیں تو ویسے دنیا میں ہی پتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی شفقت ہے کہ اس نے اس دنیا میں آخرت کی فلم چلا دی ہے یعنی یہ ہونے کے بعد اگر پتا چل رہا ہو تو انسان کہ کاش مجھے دنیا میں پتا چل جاتا نا تو میں اپنا راستہ درست کر لیتا تو سرکار دنیا میں پتا چل چکا ہے پیپر آؤٹ ہو چکا ہے اس کے جوابات بھی بتا دیے گئے ہیں صرف پیپر نہیں آؤٹ ہوا جواب بھی بتا دیئے گئے اب کوئی شخص خود ہی بد ہے کہ وہ پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دے اور شیطان کے راستے کے اوپر چلے ابھی تو جناب ذرا اگلے الفاظ سنے وما کان علی علئی کم سلطان اور مجھ میں تو ایسی کوئی قدرت نہیں تھی تمہارے معاملے میں کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی کر سکتا لا تو کم سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا لے جی یہ مقدمہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے یہ کام کروایا اور اس کی پلی لیتے ہیں کیا خود ہوتا ہے شیطان نے اس حوالے سے تو کروایا ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے اس حوالے سے شیطان نے نہیں کروایا ہوتا کہ وہ زبردستی کرواتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا وہ صرف دعوت دیتا ہے وہ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان جدائی کر دی لیکن یوسف الاسلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بھائی بے قضور ہیں نہ انہوں نے معافی مانگی ہے دعوت دی شیطان نے دہر نے تو دعوت دینی ہے تو یہاں پر واضح ہے کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں صرف بلاتا تھا برائی کی طرف اور دنیا میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ اور وہ سگنلز زیادہ آتے ہیں آپ کی زندگی میں ایز کمپیئر ٹو برائی کے اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک ماں باپ رشتہ دار ٹیچرز دوست احباب زیادہ تر لوگ آپ کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جو خود برائی پہ چل رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کو اچھائی کا ہی درس دے رہے ہوتے ہیں تو سگنلز تو وہاں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ اچھا سگنل لیتا ہے یا برا سگنل لیتا ہے تو شیطان صرف دعوت دیتا تھا دنیا میں زور کوئی نہیں تھا اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر کہ اگر زمین و اسمان کے سارے شیاتی مل کے سب سے بڑے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنے سے روکنا چاہے اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جو مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کرے گا اسے ایک ہزار ڈالر دیے جائیں گے دوسری صف والے کو پانچ سو ڈالر تیسری صف والے کو تین سو ڈالر تو سارے شیاطین مل کے بھی ایک بے نمازی کی نماز نہیں چھوڑوا سکتے پھر وہ شیطان کا زور کہاں چلا گیا اس میں بھی شیطان دعوت دے رہا ہوگا لیکن جب انسان کو اپنا نفع نقد نظر آ رہا ہے نا تو شیطان تے شاہی کوئی نہیں سرکار جدو نفع نقد نظر آ جائے تو اللہ کے جو کمیٹڈ بندے ہیں اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں انہیں آخرت بھی نقد نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے اس لیے وہ اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں برائی کے امال سے بچ جاتے ہیں اور نیکیوں پہ ان کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے اس کا سائملٹینس کنٹراسٹ اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھی اسے پندرہ منٹ کے لیے ایک گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا دنیا کے اندر ہی پھر بھی آپ دیکھیں کوئی سستی کا شکار نہیں ہوگا اگر واقعی ایسا ہو جائے آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں یہاں کے بگڑے ہوئے لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے انہیں پتہ ہے یہاں پہ سگنل توڑنے کے اوپر اتنا بڑا جرمانہ ہے اور وہاں پندرہ بیس سال گزارنے کے بعد پاکستان میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو فوراً یہاں پہ قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب چیک ہوتا ہے نا آپ کے اوپر فیزیکل چیک پھر یہ انٹلیکچل جو چیک ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے جو مرضی آپ کو برائی کی طرف ابھارے آپ وہ برائی نہیں کریں گے تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیتان فزیکلی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو اور کہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دینا نیور یا وہ بادو سے پکڑ کے کہیں اور پھینک دے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اسے زور کوئی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ازان کی آواز سن کر آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے آہ. وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے اسی کے بدلے آپ کو جنت ملنے والی ہے اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ٹیسٹ تو ختم ہو جاتا پھر جنت اور دوزخ والا معاملہ تو ختم ہو جاتا بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالی نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا نمازوں کی مشقت غسل کی مشقت روزوں کی مشقت حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی مشقت یہ ساری ناگوار ہے طبیعت کے اوپر چیزیں اور جہنم کو اللہ تعالی نے خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی تمام شہوات گناہ کے کام جن میں دنیا میں اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے وہ ہمارے ٹیسٹ کے طور پہ وہ جہنم یعنی دوزخ میں لے جانے والی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے مشہور زمانہ جامعہ تر ابو اب نسائی ابن ماجہ میں حدیث ہے حضرت ضبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنت کو پیدا کیا کہ جا کے جنت کو دیکھ کے آؤ جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا سارے کے سارے اس جنت کے لیے کوشش کریں گے پھر اللہ تعالی نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور حضرت جیبریل اسلام سے کہا کہ اب ذرا جنت کو دیکھو جا کے انہوں نے جب دیکھا نا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے یہ یہ ہرڈر زبور کرنی پڑیں گی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی حلال اور حرام میں تمیز کرنی پڑے گی واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا جتنا مشکل ٹیسٹ رکھتی ہے پھر اللہ تعالی نے جہنم کی طرف بھیجا واپس آئے پوچھا ان کا یہ اللہ کون بدبخت ہوگا جو اس جہنم کے لیے کوشش کرے گا مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچ جائے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یعنی دوزک کو شہوات سے خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ان کی لذتوں سے لیکن ہے حرام کام پھر اللہ تعالیٰ میں اب جا کے جہنم کو دیکھ جب دیکھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بٹ سکے گا کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا اس جہنم کے اندر تو یہ بڑا سنسٹری مسئلہ ہے تو شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی فسٹ جب تم لی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی یعنی دعوت موزم بھی دے رہا تھا ازام کے ذریعے مسجد میں اور دل سے بھی سگنل آ رہے تھے انسان کے اپنی انسٹنگ کے اندر موجود ہے جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے یہ ہر انسان کو پتا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہ کرنا اچھا ہے تو ہماری انسٹنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے ف الحمہ فجور یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں انبیاء اکرام کی جو وہی ہے یہ تو نور علی نور ہے آلریڈی ہمارے انسٹینٹ کے اندر نور موجود ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا انبیاء کی دعوت کے بغیر بھی موجود ہے لیکن یہ انبیاء کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن سورسا میں آتا ہے نا کہ ہم نے رسولوں کو انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بالکل ہی گیا گزرا آدمی تھا ہر درمی پہ اڑا ہوا تھا اس کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا دنیا میں تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے وہ میری دعوت قبول کر لی فلا تلوم تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو مجھے برا نہ کہو ہاں شیتان کہہ رہا ہے میرے خلاف بھی کلپ نہیں ریکارڈ کرانا کلپ ریکارڈ کروانا ہے تو وہ لوم اپنے آپ کو ملامت کرو وہ پنجابی میں محاورتن بولا جاتا ہے نا منونا پیٹ اپنی جان نو پیٹ آ, آج مجھے ملامت نہ کرو اپنی جان کو ملامت کرو ماں مسریخی کم میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا کوئی مشکل کشائی کو تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا وہ ماں تم بھی اور نہ تم کوئی میری مدد کر سکتے ہو دیکھ لیں بالکل اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اگر کوئی امید بھی تھی کسی شیطان کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو گئی یہ شیطان وہ بڑا شیطان بھی ہوگا اور اس کے جتنے چیلے ہیں وہ بھی شیاطین ان بزرگوں کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے سورت العراف کے اندر کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لانت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے اور جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے پھر بزرگ کہیں گے ہاں بھائی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا دیکھو تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے سورت العذاب میں بھی آیا اینڈ پہ جا کے کیونکہ ہر آنے والا اپنے بعد آنے والے کے لیے تو بزرگ ہی ہے نا اس کے لیے وہ غلط لیگ چھوڑ کے جا ہے نا ان کفر تو بیما اشرک بے شک میں کفر کرتا ہوں اس معاملے میں انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے من قبل آج سے پہلے یعنی میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں تم نے اپنا بیڑا غرق خود کیا اگر تم نے مجھے شریک ٹھلایا اللہ کے مقابلے پہ اپنی نفسانی خواہشات کو شریک ٹھہرایا تو میں اس سے بھی انکاری ہوں میرا کوئی لینا دینا نہیں میں نے تو صرف دعوت دی تھی برائی پہ تم خود چلے اگر تم نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا تو مجرم تم ہو میں اعلان برات کرتا ہوں انمین الحمد آزاد علیم بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہم اجرنا من النار دیکھ لے جی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے شیطان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے شیطان کے ایجنٹوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے جن بزرگوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خود جنہ میں پہنچ گئے تو ادھر جا کے تو اللہ ہی کی بادشاہت ہے دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی بھی ہے آخرت میں اللہ تعالی نے چھٹی نہیں رکھی پھر وہ تو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے یا وہ متغابن ہے یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس یہ آلموسٹ میں نے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے صرف اس لیے کہ یہ قرآن حکیم میں اہم ترین مقام ہے شیطان کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر عقائد اور نظریات پھیلے ہوئے نا ایک آیت ان تمام عقائد اور نظریات کو غلط ثابت کر دیتی ہے اکثر لوگ اپنے گناہوں کا اپنے جرائم کا وبال شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی شیطان نے جو ٹروتھ ریویل کرنا ہے قیامت کے دن وہ دنیا میں بتا دیا اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی برائی کو شیطان کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس اعتبار سے تو ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بلانے والا ہے وہ تو شیطان بھی ہے ہمارا نفس بھی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ کیا ہوا ہے فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان یعنی جن وہ برائی کی طرف بلاتا ہے تو اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے دعوت دونوں طرف سے آ رہی ہے آپ کو یہ چھائی کا کام کریں اندر سے آپ کو تھپکی ملتی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا اگرچہ آپ کو اس کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے لیکن دل سکون پکڑتا ہے کہ یار نہیں یہی کرنا چاہیے تھا خیر ہے اللہ تعالی اجر دینے والا ہے یہ فرشتے کے ذریعے تھپکی ملتی ہے اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو دل جو ملامت کرتا ہے کہ غلط کام کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو فرشتہ اللہ نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اسی سے ہی مسلم کی حدیث میں جب ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ تھا لیکن اللہ نے اس سے میرا متی کر دیا وہ مجھے اب نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے یعنی نبی الاسلام کے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مسلمان ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم چونکہ امبی اکرام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں چنے ہوئے بندے ان کو اللہ تعالی بچا لیتا ہے ایک لفظ ہے مخلص مخلص کہتے ہیں اخلاص کمٹمنٹ شو کرنے والا مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے وہ صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں علیہ السلام لہذا کسے آدم اور ابلیس میں جہاں کہیں شیطان کا یہ جملہ آتا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہاں مخلص بندوں سے مراد صرف انبیاء ہے انبیاء کے بعد کوئی بھی مخلص نہیں ہے سب کے سب مخلص ہیں انہوں نے اپنی محنت سے ہی بچنا ہے لیکن انبیاء کے کیس میں اللہ تعالی کی رحمت اس کی اسپیشل پروٹیکشن وہ انہیں برائی سے بچا لیتی ہے اس طرح کی پروٹیکشن عام بندوں کے کیس میں بھی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہے تو فرما سکتا ہے لیکن اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا کرے گا وہ خود ہی اس نے بچنا ہے تو بچنا ہے اور اسی میں اس کے لیے انعام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھتا یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے بچایا اور پھر اس کے ساتھ آیا کہ بے شک ہمارے وہ مخلص بندوں میں سے تھے ہم نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا اللہ نے انبیاء کو اپنے لیے خالص کر لیا باقی لوگ محنت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ خود سے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنانا ہوتا ہے ان کی اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے تکلیف سے وہ بھی گزرتے ہیں آزمائش سے وہ بھی گزرتے ہیں اور جو گناہ کی لذت ہے وہ والا معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی گنا میں لذت موجود ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ خاص کرم فرماتا ہے اللہ کے خوف اور تکوا کا ایسا ان پہ غلبہ ہوتا ہے کہ گناہ کی لذت پھر پیچھے رہ جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ لذت ان کے لیے نہیں ہے ورنہ تو ان کا ٹیسٹ ختم ہو جائے ان کی تو پھر باقی لوگوں پہ وزیرت بھی ختم ہو جائے لذت ہونے کے باوجود وہ خوف خدا کی وجہ سے اللہ کے اسپیشل کرم کی وجہ سے بچ جاتے ہیں اس کو آپ دنیا میں ایک مثال سے سمجھے آپ کو کئی دن کا فاقہ ہو اور آپ کے سامنے آپ کی مرضی کا کھانا رکھ دیا جائے بریانی یا چکن پلاؤ یا چکن کورما جیسے ہی آپ روٹی کو ہاتھ لگائے اور کوئی کلین شیف بندہ آ کے آپ کے کان میں کہہ دے کہ یہ جو الما نے آپ کی دعوت کی ہے نا اس کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے آپ کو نہ علماء کی داڑھی نظر آئے گی نہ پگڑی بھلے جھوٹی خبر بھی ہو آپ یہ بھی نہیں کہیں گے نہیں نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں میں کھا کے چیک کروں گا کھا کے کھیل چیک کرنا کھا کے دے تو اگے پہنچ جانا تو اگر کوئی شخص آپ کے کان میں آ یہ بات کر دے تو نہ صرف آپ اس کھانے سے رک جائیں گے بلکہ وقتی طور پہ آپ کی بھوک بھی مار جائے گی اور یار اتنے بھوکے لوگ اتنے شوق سے کھانا لے کے بیٹھتے ہیں بیوی کو ایسی بات کر دیتی ہے بندہ ادھر لقمہ پھینک دیتا ہے اے بھیا جی کھانا لون میں کھانا ہے یہ دنیا میں ہوتا ہے اور زہر ہو اگر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بالکل یہی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء رام علی مسلام کو اس گنا میں چھپا ہوا زہر نظر آ جاتا ہے انہیں وہ بریانی کی خوشبو قورمے کی خوشبو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ جب آپ کا دھیان کسی چیز کی برائی کی طرف چلا جائے نا آپ کو کہ جی خوشبو دیکھیں بریانی کی کیسی ہے آپ کہیں گے جی لانت ہے اس خوشبو کے اوپر کہ جس کے اندر میری موت چی ہوئی ہے خوشبو بھی اس کی جو ہے اٹریکٹ کرنا آپ کو بند کر دے گی ایک اور مثال موٹر وے پہ آپ کبھی سفر کریں جو بندے پہلی دفعہ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا تو ظاہر ہے جو دونوں طرف کی گرینری ہے خوبصورتی ہے اور بالکل ایک دنیا سے الگ آپ جا رہے ہوتے ہیں ٹریولنگ کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو سخت پیشاب آیا ہوا ہے اور ڈرائیور کہتا ہے جی کہ اگلا اسٹاف تو آئے گا پچاس کلومیٹر بعد اس سے پہلے تو میں نے گاڑی کوئی نہیں روکنی اور اس بس کے اندر کوئی انتظام بھی ٹوائلٹ کا موجود نہیں ہے اس سخت تکلیف کے اندر اگر آپ کو کہ اوہ دیکھ کتنا سونا درخت ہے یار آپ کو کیا اس درخت کی خوبصورتی اٹریکٹ کرے گی نہیں آپ کی ٹوٹل توجہ اس وقت یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے میری عزت بچ جائے اور میں اس تکلیف سے نکل جاؤں یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن آپ کسی سٹیٹ آف مائنڈ ڈفرنٹ میں چلے گئے جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اسپیشلی انبیاء اکرام علی مسلام وہ گناہوں سے بچتے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ان چیزوں کی حقیقت کھول دیتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک یہودیا نے نبی الاسلام کی دعوت کی اور اس کے اندر زہر ملا دیا چھوٹا گوشت تھا بکری کا گوشت اور آپ بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے آپ نے جیسی بوٹی اپنی زبان پہ رکھی اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھ میں زہر ہے تو نبی اسلام نے وہ تھوک دی لیکن اس سے پہلے کچھ صحابہ کھا چکے تھے وہ شہید ہو گئے ابو دودھ میں آتا ہے کہ کہ ساتھ پھر اس عورت کو بھی قتل کروایا گیا البتہ نبی اسلام کی زبان پہ رکھنے کی وجہ سے اس زہر کا اثر آپ کے اندر چلا گیا اور پھر چار سال کے بعد جب نبی اسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کو واپس کیا اور آپ کی ڈیتھ اس زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی بہاری میں آتا ہے عائشہ جو خیبر کے موقع پہ مجھے زہر دیا گیا وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہا ہے تو یہ ایک مڑزانہ معاملہ ہے جب نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا پھر زہر ہے آپ تو وہ اپنا پسندیدہ گوش بھی اندر نہیں کریں گے آپ نے تو تھوک دیا تو شیطان جتنا مرضی مزین کر کے پیغمبروں کے سامنے اللہ کے نیک بندوں کے سامنے برائی کو پیش کرے بہرحال جب ان کی توجہ اس عذاب کی طرف جاتی ہے اس تکلیف کی طرف جاتی ہے جو اس چھوٹی سی لذت کے اگینسٹ ہونے والی ہے تو ان کے لیے پھر اس لذت کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس لذت کے اندر چھپی ہوئی سزا کی کڑواہٹ اس کی تکلیف ان کے اوپر ایسا غلبہ کرتی ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں اس وجہ سے وہ مخلص بنتے ہوتے ہیں نان انبیاء کیا کریں گے ادر دین انبیاء وہ پھر دین کا علم اتنا حاصل کریں اور کانٹینیوسلی اللہ تعالی کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے ہم مانتے ہیں انبیاء کرام تو معصوم ہے مخلص ہیں لیکن انبیاء کرام کے اہل البعید ان کے جانسار صحابہ حضور کی صحبت کی وجہ سے یا انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے بہرحال اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان سے بھی گنا پھر سرزد نہیں ہوتا کیونکہ گناہ کی برائی اور اس کا عذاب ان پہ ایا ہو چکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کبھی بھی ان کا ہاتھ اس طرف بڑھتا نہیں ہے جس کا ہاتھ ایک دفعہ گرم استری سے جل جائے نا وہ دوبارہ ٹھنڈی استری کو بھی اس طریقے سے ہاتھ نہیں لگاتا یوں کر کے صرف چیک کرتا ہے بھلے اسے یقین ہو یہ ٹھنڈی بھی ہے رسک کو ہی نہیں لیتا نا تو جن کے اوپر آخرت کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے اللہ تعالی کے عذاب کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے وہ بچ جاتے ہیں پھر اس طرح کی چیزوں سے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک امال کیے باغات میں جنات ان تجریم ان تحتیل انہار ایسے باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فی وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ بے ادنی رب اپنے رب کے حکم سے فیہا سلام اور وہاں ایک دوسرے کو وہ جو دعا دیں گے وہ سلام کے ساتھ ہی ہوگی دنیا میں بھی مسلمانوں کو جو گریٹنگ سکھائی گئی ہیں کہ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے السلام علیکم کہے ایون قبرستان جا کے مردوں کو آپ نے کہنا السلام علیکم جنت میں بھی سلامتی سلامتی ہوگی اللہ کا نام بھی ہے السلام فرض نماز کے بعد جو صحیح مسلم میں دعا ہے اللہ سلام و امن السلام, السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہے تو جنت میں بھی مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے گا تو اس پہ سلامتی بھیجے گا سلامتی سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی لم تارکی فورب اللہ مس علم کلی متن تویبت کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائی ہے پاک کلمے کی پاکیزا کلما پاکیزہ جملہ کا شجرطن تویبہ اس درخت کی مانند ہے وہ پاکیزا درخت ہے جو اچھا کلمہ ہے اچھا کلما کوئی بھی اچھا کلمہ سب سے اچھا کلمہ لا الہ الا اللہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الحمد اللہ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کی بنیاد یہ بہترین کلمہ اس کے علاوہ بھی جتنے اچھے کلمات ہیں اللہ کی تعریف کے ہوں یا خوش اخلاقی کے جو کلمات ہیں جتنی بھی مارل ویلیوز ہیں سب کی سب وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہیں اسلوہ ثابت جنس کی جڑیں بڑی مضبوط ہے وہ فروحا فما اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے اتنا بڑا درخت ہے وہ اپنے اجر کے اعتبار سے یہ دو الفاظ ہیں اصل اور فرو یہ آپ علماء سے اکثر سنتے ہیں یہ اصولی بات ہے یہ فروئی بات ہے یہ وہی ہے اصولی بات عقیدے کو ہم کہتے ہیں اصول جو اصل جڑ ہوتی ہے عقیدہ جڑ ہے نا درخت کی بھی جڑ سب سے اہم ہے تو جو عقائد ہیں وہ کہتے ہیں یہ اصولی مسائل ہیں عقیدے کے مسائل ہیں باقی جو اوپر والے اعمال ہیں وہ فروحی مسائل ہیں کہتے ہیں یہ تو چھوٹا مسئلہ یہ فروعی ہے یہ فروحی ہے فرو جو بار شاخیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ شاخیں یا بار جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی اصل وہ جڑ ہے جس سے وہ خوراک لیتا ہے جس کے اوپر وہ درخت کھڑا ہوا ہے اسے اصول کہتے ہیں اور فرو کہتے ہیں جو باہر شاخیں بکھری ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اچھے کلمات ہیں اور اس میں سب سے ٹاپ آف لسٹ کلم طیبہ اور کلم طیبہ کی ٹرم بھی یہیں سے ڈیوائز کی گئی ہے <todic> پہلے کلمے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <todic> وہ اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کے تو فرو بھی اوپر شاخیں بھی اتنی کہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہے اور اس درخت کی خوبی کیا ہے ہا كُلَّ ارنی بِإِذْنِ رَبِّهَا وہ درخت پھر مسلسل پھل دے رہا ہے اپنے رب کے حکم سے یعنی اس درخت کے اوپر خزاں بھی نہیں آتی اور مسلسل پھل دے ہے پھل توڑتے ہیں نیا پھل لگ جاتا ہے جنت میں تو ہر درخت ہی ایسا ہوگا تو دنیا میں بھی یہ والے جو درخت ہیں ان کے اگینسٹ جنت میں بھی درخت لگ رہے ہیں جو آپ اچھے کلمات سبحان اللہ الحمد لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے اگینسٹ جنت میں بھی درخت لگتے ہیں ان کو بھی فنا نہیں ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ اور اللہ تعالی یہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں اس سے خوب ذہن نشین کر لیں مثال بیان کرنے سے بعض اوقات بات سمجھ آ جاتی ہے ہر بندے کا تو انٹلیکچل لیول اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دقیق باتوں کو سمجھ سکے بعض اوقات مثال ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے تو یہ درخت والی مثال ایسی ہے جو ایک ان پڑھ بندے کو بھی اس کی کامن ابزرویشن کے اندر بھی موجود ہے کہ واقعی جو درخت مضبوط جڑوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے پھلدار درخت ہوتا ہے وہی اصل درخت ہے اور اسی سے انسان نفع حاصل کر سکتا ہے برکت حاصل کر سکتا ہے اور یہ ہے وہ روحانی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے جو خبیص کلمات ہے شرکیہ کلمات ہے بد اخلاقی پر مبنی کلمات ہے شیطانی کلمات ہے برائی سے ریلیٹڈ کلمات ہے وہ تمام کے تمام کلمات ان کے لیے اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے وہ مسلو کلیمتن خبیسا اور مثال خبیث کلمات کی برے کلمات کی وہ چاہے گالی گلوچ ہو یا برائی کا ذکر کرنا ہو اس کی مثال کا شجرتین خبیسا نج تو وہ اس خبیس درخت کی ماند ہے جو اکھاڑ لیا جائے من فوق اور زمین کے اوپر سے یعنی جس طرح یہ جھاڑیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کو آپ فوراً اکھاڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کی جڑیں نیچے تک نہیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا اس کو آپ ویسے ہاتھ سے پکڑ کے بھی اکھاڑ لیں نا تو وہ اکھڑ جاتی ہے لیکن درخت کو تو نہیں کوئی اکھاڑ سکتا مالہ مل اور انہیں کوئی کرار بھی نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ اس طرح کی جھاڑیاں تو درختوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور جھاڑیاں تو ویسے ہی جلا کے راکھ کر دی جاتی ہیں ان سے اس طرح کا کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی پھل نکل آئے اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا آیت نمبر 27 یہ کریٹیکل آیت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں حدیث بھی موجود ہے بخاری اور مسلم کے اندر وہ میں بعد میں بیان کروں گا سبت اللہ الدین آمنو بالقول ثابت اللہ تعالی ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو اس پختہ قول کے اندر اب ظاہر ہے کہ یہاں قول سے مراد وہ ہے جو اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ طیبہ کہا ہے پاکیزہ کلمات الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی اچھا کلمہ اللہ کے ذکر کا اللہ کی حمد کا اس کی تسبیح کا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اس پختہ قول کے اندر یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی پیغمبروں کو ماننے کی گواہی آخرت کے دن کی گواہی کتابوں پہ ایمان لانے کی گواہی فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں بھی و فل آخر اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہم جعلنا منہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنة وقینا عذاب النار اللہم من نحییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان آمین <تصفح> یہ <تصفح> آیت مبارکہ کا حصہ اللہ کے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کیا اس موقع پر جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں ہونے والے امتحان کا ذکر کیا بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا اور تم سے میرے متعلق بھی سوال ہوگا ما کنتا تقولو فی ہکی ذر رجول اس مرد کے بارے میں تمہارا دنیا میں کیا عقیدہ تھا اور پھر نبی الاسلام نے یہ آئے تلاوت کی اللہ الدین آ بالقول ثابت فی الحات دنیا و فل آخرہ اللہ تعالی ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو اس سچے قول کے اوپر یعنی رسول اللہ کو پیغمبر ماننے کی گواہی کے اوپر اللہ کی گواہی پر اسلام کی گواہی پر دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا بخاری مسلم میں اس ایک سوال کا ذکر ہے ترمزی اور ابو کے اندر تین سوالوں کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے ترمزی میں الفاظ ہے ربو کا ما دینو کا اور من نبیو کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے اور ابود کے اندر مربو کا ماں دینو کا اور ماں کنتا تقولو فی حق کی حاضر رجوری اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا الزی بوڑھی تھا فی کم جس کو اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا یہ بھی سات الفاظ ہے کیونکہ بال دو کہتے ہیں نبی الاسلام قبر میں تشریف لے آتے ہیں یہ بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں نہیں خود نہیں آتے آپ کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے یہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے وہ شخص جسے دنیا میں مبوس کیا گیا تھا تم میں اس کے بارے میں تمہارا کیا عقید ہے وہ کہتے ہیں جی کا مطلب ہے وہ سامنے موجود ہے کہ ہاضہ جو ہے یہ حاضر کے سیگے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بات بھی غلط ہے غائب کے سیگے کے لیے بھی حاضر استعمال ہوتا ہے جب اس کا کرینہ موجود ہو جس طرح کہ عبداللہ ابن عمر نے جب یزید کی بیعت کی ایک حکمت کے تحت بعد میں تو اس میں بخاری میں الفاظ ہیں حاضر رجل میں نے اس شخص کی بیعت کی ہے جو کہ شام میں بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ ابن عمر جو ہیں مدینہ شریف میں تھے یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہمارا حکمران ہے تو ہادہ کا سیگا غائب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب وہ مؤمن جواب دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہاضا محمد رسول اللہ وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ وہ غائب کے سیگے میں جواب دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے وہ سامنے موجود نہیں ورنہ تو کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو مفتی احمد یار خان نیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ یہ ہادہ کا سیگا بتا رہا ہے کہ نبی الاسلام قبر میں آتے ہیں ورنہ تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ مردہ فرشتوں سے کہتا کہ کس مرد کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو جب فرشتے کہتے ہیں اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے تو بات میں تو وزن ہے واقعی لیکن انہیں نہیں پتا کہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے جس میں ایو رجل کے الفاظ بھی موجود ہیں کس مرد کا ذکر کر رہے ہو تو فرشتے کہتے ہیں اللہ بوڑھی فی ہم اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جو تم میں مبوس ہوا تھا اور ابو دعود میں ویسے ہی سعد الفاظ موجود ہیں کہ اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے جو تم میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تو وہ شخص کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم اب یہ تفصیلی حدیث بخاری میں ہے اور ابو دعود میں ہے اس میں دونوں کیٹیگریز کے لوگوں کا ذکر آیا ہے اہل ایمان کے لیے آیا کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ ولی وسلم عموماً انی تین سوالوں کا ذکر ہوتا ہے اور منافق کہے گا ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری ہائی افسوس ائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں اور وہ کہے گا کہ میں وہی وہ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے سن سنا کے سنی یعنی یہ ٹونی تین سوالوں کے بعد فرشتے اس سے چوتھا سوال بھی کریں گے کنکلوڈ کریں گے گفتگو اس طرح تو کنکلوڈ نہیں ہوتی مؤمن سے چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تجھے کیسے پتا چلا ان تین سوالات کے جوابات کیسے آئے وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں نے رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی مجھے اللہ کی کتاب پڑھنے کی وجہ سے یہ پتا چلا اس لیے میں نے اس کو آج سے آلموسٹ دس سال پہلے ریویل کیا تھا کہ قبر کے تین سوال نہیں ہیں چار سوال ہیں تین تو یہ ہے نا کامیاب ہونے کے بعد چوتھا سوال بھی ہے کہ تجھے پتا کیسے چلا وہ okay کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اب جس نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی ذرا کتاب ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا عربی پڑھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بندے کو جسے عربی نہیں آتی اچھا منافق جب کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے فرشتے اسے کہیں گے چوتھے سوال کے طور پر کہ تو نے خود کیوں نہیں پڑھا یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں علم حاصل کیا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا تیرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا تو نے دنیا میں ایسے شخص سے کیوں نہیں رابطہ کیا اگر تو خود نہیں پڑھ سکتا تھا وہ کہے گا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے تو یہ چوتھا سوال منافق کے کیس میں بھی ہوگا گناگار شخص کے کیس میں بھی ہوگا تو یہ کبر کا چوتھا سوال یہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ ڈراپ سین ہے قبر کے امتحان کا اس کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ پہلے تین سوالات میں کس نے کامیاب ہونا ہے اگر کوئی خود نہیں پڑھے گا ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا یا کسی ایسے شخص سے ہدایت نہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اسے واقعی قرآن و سنت بتائے یعنی بزرگوں کی تعلیمات نہ بتائے ورنہ تو یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا یہ کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھیں اور جب علماء سے پوچھیں ہم پوچھتے ہیں کس علماء سے کہتے ہیں ہمارے فرقے کے دوسرے علماء کا ذکر کہتے ہیں وہ تو ہائی گھم ہیں انہیں کہ وہ بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں اور آپ ان کے بارے میں البتہ اگر آپ دونوں بھی ہمیں کوئی بات بتائیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو حرحرا کو دیا تھا لیکن نبی السلام نے کیا فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی تو ہم تصدیق کریں گے تو یہ عذاب قبر قبر کے سوالات کے امتحان سے متعلق یہ اہم ترین آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان پر ثابت قدم رکھے گا اور آخرت کی زندگی میں قبر کے سوالات میں آسانی کرے گا یہ آخرت کا تعلق اصل میں قبر کے ساتھ ہے جو نبیر اسلام نے آیت پڑھی نا ذہر دنیا میں تو نہیں قبر کے سوال ہو رہے تو قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے یہ ذہن میں رکھیے گا قبر کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے یہ آخرت کی زندگی ہے کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو نبی الاسلام نے کہا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا کلمہ میں با کے اوپر اور اس کی تفصیلات جو حدیث میں آئی اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں سوال اب دیکھ لیں فرقے کا کوئی ذکر نہیں پیر کا کوئی ذکر نہیں فقہ کا کوئی ذکر نہیں قبر میں جا کے فرقے بھی ختم ہو جانے ہیں ورنہ تو پوچھا جاتا کہ تیرا تعلق کس فرقے سے ہے سنی ہے شیعہ سنی ہے تو پھر کس فرقوں کو فالو کرتا تھا تو یہی انہوں نے بزرگوں کے بارے مشہور کیا ہوا اعلہ حضرت سے پوچھا گیا جی تقلید کیوں ضروری ہے انہوں نے کہا تقلید اس لیے ضروری ہے کہ ایک مالکی فوت ہو گیا تو جب وہ قبر میں گیا تو اسے قبر کے سوالات کے جوابات نہیں آ رہے تھے تو امام مالک قبر میں تشریف لے گئے اور انہوں نے چپکے سے اس کے کان میں سوالات کے جوابات بتا دیے بھئی کان میں آپ بتا بھی دے زبان تو اس کی چلنی ہے نا جواب تو بڑے آسان ہے آج بے نمازی سے بھی پوچھیں وہ بھی کہہ دے کہ ان تیس والوں کا یہ جواب ہے اصل مسئلہ ہے کہ جواب تو پتہ سب کو ہوگا زبان نہیں چل رہی ہوگی نا تو دلیل انہوں نے دی پھر تو مالکی ہونا چاہیے ہنفی تو نہیں ہونا چاہیے اگر دلیل یہی یہ ہے تو یہ سب کہانیاں شیخ عبد القاد جلانی کا ایک دھوبی تھا جی وہ جب فرشتوں نے اس سے پوچھا مرربو کا اس نے کہا میں گوسے پا کر دھوبی ہوں ماں دینوں کا دھوبیوں وہ کہتے نہیں کہ فرشتے پریشان ہو گئے اللہ کے پاس چلے گا فرشتوں نہیں جناب پریشان ہونا اللہ جو ہو بندے ہو. آپ لوگ تو ہمیں دھوکھا نہیں دے سکتے جنہیں دین کی سمجھ آ ہے فرشتوں کو تو بالکل پتا ہے کہ سب کچھ فراڈ ہو رہا ہے اور دوسرا فرشتے کوئی انسانوں کی طرح نہیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں بائی ڈیفالٹ جس کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے نا ان میں ایک چیز فیڈ ہے اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے. جیسے یہ سٹاپ واچ ہے اس میں بھلے کوئی کافر سیل ڈالے کوئی مسلمان ڈالے ایک بار ٹائم آپ سیٹ کر دیں گے آپ انگلی سے دبائیں گے اس نے آن ہونا ہے دوبارہ دبائیں گے اس نے آف ہونا ہے گھڑی کو نہیں پتا یہ انگلی کون سی ہے میرے مالک کی ہے چور کی ہے کافر کی ہے مسلمان کی ہے کیونکہ یہ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتی فرشتوں کو اللہ نے یہی بتایا ہوا ہے کہ جو تین سوالات کے جوابات دے دے اس کو چوتھا سوال یہ پوچھنا ہے کہ تجھے کیسے پتا چلا تو وہ آگے سے بتا دے گا کہ میں نے قرآن پڑھا یا اگلے انبیاء کا ماننے والا تھا تو ان انبیاء کا ذکر کر دے گا اور جو جوابات نہ دے سکے تم نے اس سے پوچھنا ہے تو وہ آگے سے یہی یہ گا اور یہ اس لیے کہ ہمیں السلام نے بتایا فرشتوں کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ گھوسے پاک بھی کوئی ہے اور ان کا کوئی دوبی بھی ہے ہاں اور وہ بیان کرتے ہوئے نا علما کہتے ہیں جی اشوری تھانوی صاحب نے نقل فرمایا یعنی اس طرح جیسے بخاری شریف میں آ گیا اس کا روب آپ دیوبندیوں پہ تو ڈال سکتے ہیں ہاں لیکن ہم پہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں میرے بھائی ہمیں تو قرآن و سن سے بتائیں ہم تو کہیں گے کہ بھائی جس نے آپ کو یہ واقعہ بتایا ہے اس سے تو پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ کس نے اس قبر میں کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا آپ کیمرہ لگا بھی دیں تو کوئی قبر کا عذاب تو دیکھ ہی نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے نہ ان سوالات کی کوئی ریکارڈنگ کر سکتا ہے یہ کس جھوٹے نے آپ کو بتایا یہ شیتان نہیں آپ کو بتایا آپ کے بڑے نے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنے کی بجائے بزرگوں سے جوڑا جائے بھائی اسلام بتا رہے ہیں کہ جو سوالات کے جوابات دے گا وہ, وہ ہوگا کہ جس نے قرآن پڑا ہوگا اور ناکام وہ ہوگا جس نے دین کو سیریس نہیں لیا ہوگا اچھا نبیل اسلام تو بتا رہے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے یہ اس حال کو نہیں مان رہے یہ کہہ رہے آپ پا کے دھوبی بن جائیں یہ حال ہے پڈر ڈال کے بیٹھ گ اللہ بندے بخاری مسلم میں کہ جب وہ سوالات کے جواب نہیں نہ دیتا تو فرشتے اسے ایک ایسا گرز مارتے ہیں کہ بالکل زمین کے برابر ہو جاتا ہے اور اس کی چیخوں پکار دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں انسانوں کے وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گوسے پاگ دہ تو بھی تھے چگڑا اتنے تک گالی نہیں پہنچنی جس نے تین سوال ختم چوتھا آنا ہے پنجوے نمبر دیتے کوڑا ہی آنا ہے وہ دے گوسے پاک تو بھی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں بھائی یہ آپ کے بنائے ہوئے دنیا میں بزرگان دین ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ اگر ان بزرگوں نے یہ خرافات پھیلائی ہیں اور اگر انہوں نے نہیں پھیلائی تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں سارا جرم پھر ان لوگوں کا جنہوں نے شیخ عبد القادر کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا ہے سیدھی سی بات ہے تو یہ آیت اس موقع پہ نبی السلام نے تلاوت فرمائی وایودہ اور اللہ تعالی بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو یعنی ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی کھلی چھٹی کر دیتا ہے وہ اپنے برائی کے راستے پہ چلتے رہے ویف اللہ یشاد اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کسی کا زور نہیں ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا اور جو دنیا میں گمراہ رہے وہ قبر میں بھی جا کے حشر میں بھی جا کے ناکامی کا منہ دیکھیں گے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے مراد یہ کہ یہ اللہ کی بادشاہت ہے کہ جو شخص پیغمبروں کی پیروی کرے گا ان کے لیے نام ہوگا یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جو نبیوں کی نافرمانی خود کرے گا پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے کوئی معافی والا معاملہ نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی گمراہی میں بھٹکنے دے گا اور جہنم کے عذاب میں پھینکے گا جس نے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہم من النار